السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الحمد اللہ لا, اللہ وحده لا شریک لا وعشد محمدن رب العالمین آج کے خطبے کا موضوع تھا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العامین اس کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے انہوں نے خطیب محترم نے اللہ رب العامن کے حمد بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورسلام پڑھا اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اور آپ سب کو ہم سب کو اللہ رب العامن کے تقوا کی وصیت فرمائی اور اللہ کے اطاعت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی کہ ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری جو وفات ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں اس کے اطاعت کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں اور اس کی نافمائ نہ کریں اللہ کے بند ابو قطع رضی اللہ تعن و حدیث ہے کہ اللہ کے سرکما ان کلنط آس اللہ بدل کلّہ ماںر اللہ کمن کہ تم اللہ رب العامن کے لئے اگر کوئی چیز چھوڑ دو گے تو اللہ حرب الامن تمہارے لیے اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا یہ مصرد احمد کے روایت ہے لہذا وہ چیز جس سے اللہ حرب العامین کو حضب آئے اس کو چھوڑ دینا یا وہ چیزیں جو اللہ ہر برامین کی عبادت میں سے ہمیں غافل کر دیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا اللہ کے عقاب کے خوف سے اور اللہ رب برامین کے نزدیک جو اہل ایمان کے لیے نیک بدلہ ہے اس کی چاہت میں یہ بہت عظیم عبادت ہے اور اس کا میدان بہت وسیع ہے اور ہمارے دین حنیف میں اس کی بہت ہی عظیم مشان اور شاندار مثالیں پائی جاتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے کچھ چھوڑ دیا اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں بھی اور آفرت میں بھی اس کا بہتر بدلاتا فرمایا انہیں میں سے لوگوں کو معاف کر دینا اور لوگوں سے بدلہ نہ لینا یہ بہت ہی اہم چیز ہے اگر آج آپ لوگوں کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالی قیامت کے دن آپ کو معاف کرے گا حدیث کے اندر ہے کہ ایک آدمی لوگوں قرض دیتا تھا اور جو اس کے خادم ہوتے تھے ان سے کہا کرتا تھا اگر کوئی تنگ دست تمہارے پاس آئے تو اسے مہلت دے دینا اس کو معاف کر دینا ہو سکتا ہے اس سوجے اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن معاف کر دے تو جب اس کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالی اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ رب العامن نے بھی اس کو معاف کر دیا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی طریقے سے مال کی ذخیرہ اندوزی نہ کرنا بلکہ مال یعنی مال کا ذخیرہ اندوزی کرنا چھوڑ دینا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ کے رسول نے پوچھا ان سے کہ تم نے کیا چھوڑ رکھا ہے اپنے اہل و حال کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو تنگی میں جنگ لڑی گئی اس جنگ کا پورا خرچہ برداشت کیا اور اللہ کے کیسول نے فرمایا کہ میں ورثمان اور میں عملہ بادل کیا آج کے دن عثمان اس کے بعد جو بھی عمل کریں گے ان کے بھی نقصان دے نہیں ہوگا یہ انصار صحابہ ہیں انہوں نے نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری کائنات کی تاریخ میں عظیم الشان مثال قائم کی ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے وہاں پہنچے انہوں نے اپنا گھر دے دیا حتیٰ کہ جن کے پاس دو دو بیویاں تھیں بیویوں کو تلاق بھی دے دیا اتنی عظیم و شان مثال انہوں نے پیش کی اللہ ابراہین کی رضا کے لیے اسی طریقے سے مال کو حرام طریقے سے کھانا یہ چھوڑ دینا اس کی وجہ سے بھی اللہ البراہین اس کے مال میں برکت دیتا ہے امام شیخ ابن وسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مال کو حرام طریقے سے کماتا ہے جیسے دھوکہ دے کر کے یا سود کھا کر کے یا ڈاکہ ڈال کر کے اور پھر اسے کوئی نصیحت کرتا ہے اور وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے اور اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العامین اس کے مال میں برکت دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کے عمو گمان کے اندر بھی نہیں آئے گا اسی طریقے سے حرام چیزوں کا چھوڑ دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا عمرہ کرنا یقیناً ساری باتیں ہیں لیکن جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں ان حرام چیزوں کو چھوڑ دینا بھی عبادت ہے ایک انسان جھوٹ نہیں بولتا اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک انسان شراب نہیں پیتا ہے اللہ کی عبادت میں رہتا ہے ایک انسان شرک نہیں کرتا ہے اللہ اربامن کی عبادت میں رہتا ہے تو کرنا جہاں عبادت ہے وہیں حرام چیزوں کو چھوڑ دینا بھی عبادت ہے وہ تین لوگ جن کا واقعہ اللہ قیصور صلی اللہ وسلم نے بیان کیا تو کسی غار میں وہ چھپ گئے گئے بارش اور طوفان میں اور غار کا راستہ بند ہو گیا تو ان لوگوں نے اپنی نیکیاں اللہ اردامن کے سامنے پیش کی اور تینوں کی نیکیاں کیا تھیں حرام چیز کا چھوڑ دینا ایک نے کہا کہ ہم نے ماں باپ کی خدمت اس نے کی اس نے گویا کہ ماں باپ کی نافرمانی چھوڑی اس نے دوسرے آدمی نے ذنا چھوڑ دیا اپنی چتا کی بیٹی سے تیسرے آدمی نے حرام مال کھانا چھوڑ دیا اور ان تینوں کو انہوں نے اللہ اربرامین کے سامنے پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسانی فرمائی اور غار کا راستہ کھول دیا ایسے ہی انہوں نے فرمایا کہ جو ترقی عبادات ہیں یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک عبادت ہے انہیں میں سے جھوٹ کا بولنا چھوڑ دینا یا کسی سے جدال کرنا جھگڑا کرنا اسے چھوڑ دینا برے اخلاق کو چھوڑ دینا تو یہ سب نیکیاں ان کے ذریعے سے اللہ اربراہین انسان کو بدلاتا فرماتا بہتر دنیا کے اندر اللہ کے سکدیس ہے جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا تو اللہ ہر اس کے لیے جنت کے نیچے یعنی اے, کنارے جنت کے کنارے اللہ اربراہی اس کے لیے محل بناتا ہے اور جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ ہر برامین اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بناتا ہے اور جس آدمی کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو اللہ ہر براہر اس کے لیے سب سے اوپر جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے اسی طریقے سے لوگوں سے نہ مانگنا اس بات کو چھوڑ دینا کہ انسان صبر کرے گا لوگوں سے نہیں مانگے گا لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر بدلا فرماتا ہے اسی طریقے سے جو زبان کی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو چھوڑ دینا جیسے عیبت کرنا چغلخوری کرنا اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا یہ سب بیماریاں ہیں اگر آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ ہر براہمی اس کو بہتر بدلاتا فرماتا ہے ہمارے بی نے معاذ برجبر سے کف علیہ کہا, کہا اس زبان کو اپنے پر روک لو اس اس کو کنٹول میں رکھو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلم جو ہم بات کرتے ہیں کیا اس کا بھی گرفت کی جائے گی اس کا ہوگا تو ہمارے نے فرمایا کہ یہ اللہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے کیا لوگ جہنم میں جو جائیں گے اپنی زبانوں کے غلط استعمال کرنے کو جیسے بھی جائیں گے اسی طریقے سے انسان کو حسد چھوڑ دینا چاہیے اسی طریقے سے انسان اگر کسی پر کوئی عیب لگاتا ہے تو عیب جوئی کرنا کسی کے عیب کو ٹٹولنا ان تمام چیزوں کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے اس طریقے سے جو چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے ان چھوڑ دینے کی وجہ سے جو گناہ کی چیزیں ہیں اللہ رب العام اسے بہتر بدلاتا فرماتے ہے بہت بنا جہاد ہے یہ اور ان چیزوں پر جو چیزیں ہمارے لیے معاون ہیں ان چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا انہیں میں سے ایک بات یہ بیان کی انہوں نے کہ اللہ رب العالمی پر توقل کرنا اور اس بات پر کامل یقین رکھنا کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اصل قدیس قریب آدم انسان رزق سے ایسی جیسے موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو آ کر کے ملے گا جیسے اس کو موت آ کر کے ملتی ہے موت سے بھاگنے کو جیسے انسان موت سے نہیں بچتا ہے ایسے انسان اگر رزق سے بھاگے گا تو اللہ نے جو اس کے لیے مقدر کر دیا ہے بھاگنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا رجوع کرنا اللہ کے دربار میں آنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا حدیث کے درا تک میں سلما رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے اصول کی جو بیوی ہیں بعد میں وہ اللہ کے اصول کی بیوی بنی تو جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تو امان نبی نے کیا فرمایا کہ انسان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ ان للہ ان لہ راجوں پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری مصیبت کو کمرت کر دے اور مجھے اسے بہتر عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت پر اسے عجر بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے وہ کہتی ہیں کہ جب وہ سلما جو ہمارے شوہر کی وفات ہو گئی تو میں نے یہ چیز کہی لیکن میرے دل کے اندر ایسی بات تھی کہ ابو سلما اتنے اچھے شوہر تھے ان سے اچھا شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے لیکن اس دعا کی برکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ عدت گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا اور میری ان کے ساتھ شادی ہو گئی ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہتر نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ رب العامین نے انہیں ان سے بہتر ادا فرمایا اس طریقے سے انسان صبر کرے صبر کرنے والوں کو اللہ اربام حساب اجر دیتا ہے اسی طریقے سے انسان اللہ ہر بامن کا تقوا اختیار کرے عمیہ تقل مخرجہ جو اللہ کا تقوا اختیار کرتا ہے اللہ ہربامین اس کے لیے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے وہ اردو کو ہومن حایص اللہ تصف اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو روزی دیتا ہے کہ اس کے عم و گمان در بھی نہیں آتا ہے اور جو انسان گناہوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے اللہ ہربامین ہو سکتا ہے دنیا بھی اس کو بہتر بتلاتا ہے فرمائے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کو بہتر بدلہ ہی فرمائے گا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ العالمین کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ العالمین اس کو اس سے بہتر بہتر چیز فرماتا ہے لیکن جو چیز بہتر عطا فرماتا ہے اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس کی مختلف ادما اور اقسام ہیں دنیا کے اندر بھی اللہ دے سکتا ہے اور ہو سکتا ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے اور یہ جو آخرت کے در اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ دنیا سے انسان کے لیے کہوں بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے در بڑی محبت ڈال دیتا ہے اس کے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے تو یہ بھی ایک بہتر بدلہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین انسان کو عطا فرماتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں انہوں نے ہجرت کی اپنی قوم کو چھوڑ دیا شرک کو چھوڑ دیا اللہ رب العالمین نے ان کو بہتر بدلہ عطا فرمایا اسحاق علیہ السلام کی شکل میں اور ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی شکل میں بہترین ضروریت اللہ العالمین کو عطا فرمائی یہ اللہ کے ربی یوسف علیہ السلام ہیں انہوں نے جب جیل کے اندر گئے انہیں جو ہے زنا کی دعوت دی گنا ازب اللہ اللہ کے لیے چھوڑ دیا شرک کو چھوڑ دیا اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو ان عطا فرمائی یہ اصاب کہف ہیں صورت القاحب کی جمعہ کے دن جس صورت کی تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر اللہ اربراہین نے صاب واقعہ بیان کیا ہے یہ اصاب کہب کے لوگ ہیں انہوں نے ہجرت کے اپنے اہل ویال کو اپنے گھر والوں کو اپنے ملک کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے کیونکہ وہ جہاں رہتے سارے لوگ مشرک تھے اور وہ لوگ ان کی وجہ سے شیر کے اندر بلوث ہو سکتے تھے تو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی یا ان کی تاریخ کو قرآن کے اندر ہمیشہ کے لیے بیان کر دیا جب تک دنیا ہے جب تک قرآن ہے ان کا ذکر کیا جائے گا اور ان کے واقعے کو پڑھا جائے گا تو یہ بہت اہم چیز ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین اگر کوئی انسان گناہ کر کو چھوڑ دیتا اللہ کے لیے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے لیے بہتر بدلاتا فرماتا ہے دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ تعالی سے ڈرو اور یہ بات یقین کر لو کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالی کا تقوی ہی تمام خیر کی جڑ اور بنیاد اور بھلائی ہے اور گناہوں کا چھوڑ دینا بہت عظیم عبادت ہے اور اس کے اندر انسان کو مخلص ہونا چاہیے یعنی وہ گنا اللہ کے لیے چھوڑے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے خوف سے چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خوف کے لیے چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلاتا فرماتا ہے اس طریقے سے انسان صبر کرے اللہ تعالیٰ کے اس ساتھ انسان حسن ذن رکھے اچھی امید رکھے اور یہ کی بات انسان جان لے کہ اللہ حربنامین ہی کے ہاتھ میں روزی ہے اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور اللہ حربنامی لوگوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالنے والا ہے اور ایسے ہی انسان جب اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اربرامین اس کے دل کے اندر کوئی محبت ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالی اس کے ایمان کو اور کبھی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو صبر دیتا ہے اور اللہ ابرامین اس کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے اللہ تعالی اس کی نگرانی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو محبت حاصل ہوتی ہے اگر کوئی اللہ ہر برامین کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ باتیں انہوں نے دوسرے خطبے کے درمیان کی اور درود سلام پڑھ کر کے اور پوری امت کے لیے سب کے لیے دعا کر کے اپنے خطبے کا اختتام فرمایا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب برامین ہمیں گناہوں کو چھوڑنے والا بنائے اللہ تعالیٰ نیکیوں پر قائم رکھے گناہوں سے دور رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کے اندر اپنی محبت عطا فرمائے اور اللہ رب برامین ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر جو تمام بھلائیاں اور بلائیوں کو نصیب فرمائین وہ سلام المحمد والا آل وزم اللہ وسلم علیکم و اللہ وبرکاتہ